السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وبرکاتہ. الحمد اما بعد نسلی باللہ رسول الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب الشرح لی صدری ابراہیم سودری امری یسرلی عمری من لسانی السانی قولی کل ہم شرک کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جس طرح توحید کی تین قسمیں ہیں اسی طرح شرک کی بھی تین بڑی قسمیں بنے گی اور پھر ان تین بڑی قسموں کے تحت بہت سی اور چیزیں بھی اس میں شامل ہو جائیں گی یعنی ان کی آگے سب برانچز کہہ لیجیے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے توحید کی قسم کیا ہے ربوبیہ کیا مطلب ہے اس کا اللہ تعالیٰ کو رب ماننا اور رب ہونے کی حیثیت سے جو بھی اس کی صفات ہیں ان سب کو ایک اکیلے اسی کے اندر تسلیم کرنا اور اس میں کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرانا ٹھیک ہے اگر کوئی شخص اللہ کے رب ہونے کا انکار کرتا ہے مانتا ہی نہیں وہ کہتا ہے کہ کوئی رب ہے ہی نہیں تو اس کو کیا کہیں گے جی ملحت کہا جاتا ہے عام طور پر اس کو مشرک نہیں کہتے لیکن اگر دیکھا جائے غور کیا جائے تو وہ بھی شرک ہی کی ایک قسم ہے یعنی براہ راست نہیں ڈائریکٹ نہیں انڈائریکٹ شرک ہی کی ایک قسم ہے یعنی ایتھیزم جو ہے اس کو بھی ہم شرک فربوبیہ قرار دیں گے ٹھیک ہے کیونکہ وہ اللہ کے رب ہونے کا انکار ہے ڈینائل ہے ٹوٹل ڈینائل اب آپ دیکھئے کہ یہ تو وہ کہتے ہیں کہ خالق کوئی نہیں مالک کوئی نہیں مدبر کوئی نہیں لیکن اس کا انہوں نے ایک آلٹرنیٹ تلاش کیا ہوا ہے کیا ہے وہ مدر نیچر یعنی انہوں نے اس کو نیچر بنا لیا شرک اصل میں ہے کیا اللہ کا حق کسی اور کو دینا اللہ کا حق کیا ہے کہ ہم اسی کو خالق مالک مانے اور جب ہم اس کو کسی اور کی طرف لے جاتے ہیں چاہے اس کا کوئی وجود ہے یا نہیں لیکن اس کا کوئی نام رکھا ہوا اہل مکہ نے بھی تو نام ہی رکھے ہوئے تھے نا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انتم ابا کم تم نے اور تمہارے باپ دادا نے کچھ نام رکھ لیے ہیں وہ بھی ایگزٹ نہیں کرتے تھے جن کے انہوں نے نام رکھے ہوئے تھے آج بھی آپ دیکھیں کہ جس کو ہم غریب نواز کہیں یا پھر اس کو گنج بخش کہیں یہ بھی تو صرف نام ہی ہے نا کوئی اصل میں ہے تو کوئی نہیں نا گنج بخش حقیقت میں تو کوئی غریب نواز ہے ہی نہیں سوائے اللہ کے تو یہ سارے جو تخیلات ہیں یہ اسی قسم کا ایک خیال یعنی الہاد بھی ہے تو اس کو بھی ہم ایک طرح سے اسی کیٹیگری کے اندر شرک ربوبیہ میں لے کر آئیں گے ٹھیک ہے کہ کسی نے نہیں پیدا کیا پھر خود کہتے ہیں کریئشن نے خود ہی سے خود کریٹ کر لیا کریشن از دا کریٹر یعنی اگر کریئیٹر کو کریئیٹر نہیں مانا تو کس کو کریئیٹر مان لیا کریشن کو تو مین کوئی تو ہے نا ہاں؟ نام اس کا کوئی بھی رکھ لے تو اس طرح پھر کون سی وہ مشہور تھیوری وجود میں آئی ایولیوشن کی ٹھیک ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ ہسٹری میں ہماری مسلم ہسٹری کے اندر بعض فلاسفرز ایسے گزرے ہیں کہ جو اللہ تعالی کی ذات ٹوٹل ڈینائل تو نہیں کرتے تھے اللہ کو مانتے تو تھے لیکن اس کی بعض صفات کا انکار کرتے تھے جس میں اس کے رب ہونے کا بھی انکار تھا مثلا کسی کا نام لیں اگر کچھ یاد ہوں فارابی اور مشہور مشہور نام ہیں جن کے اوپر آپ بہت فخر کرتے ہیں ابن سینہ آپ کو معلوم ہے کہ ابن سینا کا عقیدہ کیا تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اللہ تو ہے لیکن وہ سسٹینر اور نرشر نہیں ہے یعنی خالق تو ہے لیکن رازق نہیں ہے ہاں؟ اور پھر یہ کہ اس نے بس ایک دفعہ پیدا کیا ہے اس کے بعد چیزیں خود بخود کام کر رہی ہیں تو یہ پارشل ڈینائل ہے ٹھیک اب ربوبیت کا پارشل ڈینائل جو ہے یہ بھی درست نہیں ہے اس پر بھی آپ غور کریں تو اس لیے توحید کے مکمل کانسپٹ کو سمجھنا اور پھر اس کے اپوزٹ شرک کو سمجھنا اور پھر شرک کی ایک تو براہ راست اقسام ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں شرک لبادہ ہو گیا شرک ف ہو گیا لیکن شرق ربوبیا بہت بڑی قسم ہے شرک کی جس کی طرف سے عام طور پہ ہم غافل ہوتے ہیں اور بعض اوقات مختلف طرح کی تھھیریز فلاسفیز نظریات پڑھتے پڑھتے وہ ہمارے بچوں کے اندر بھی انڈائریکٹ آ جاتی ہیں اور وہ اسی طرح ہی مدر نیچر کی بات کر رہے ہوتے ہیں نیچر خود ہی کام کرے گی نیچر ایسے کرے گی نیچر ویسے کری اللہ کا لفظ چھوڑ کے نیچر کو ہم نے سب کچھ سمجھ لیا تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ایک پرائمری کاز ہے کہ جس نے ایک دفعہ بس دکا دے کے چلا دیا وہ چلے جا رہا ہے سب کچھ خود بخود کچھ رولز ہیں کچھ لاس ہیں نیچر کے جن کے تحت ہر چیز اب فنکشن کر رہی ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے حقوق کو دوسروں کی طرح منتقل کرنا ہے اسی لیے وہ پھر نہ آخرت کو مانتے ہیں نہ جزا سزا کو مانتے ہیں وہ کہتے ہیں بس بن گیا ہو رہا ہے یہی پر سب کچھ ختم ہو جائے گا تو اس کو ڈی ازم کہتے ہیں ڈی ای آئی ایس ایم ٹھیک یعنی پارشل رب مانتے ہیں اس کو فل رب نہیں مانتے یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے کہ دنیا میں جو بھی ہوتا رہے گاڈ کو پرواہ نہیں اگر وہ ہوتا تو ضرور انٹرفیئر کرتا اس کا مطلب بس پرائمری کاز تھا اس نے ایک دفعہ کر دیا اور اس کے بعد اب لوگ مرے کہ جی کہ ہلاکت ہو یا بیماریاں ہوں یا طوفان ہو یا سیلاب ہوں از ناٹ دیئر ہی ہیز نتھگ ٹو ڈو وتھ ہز کریشن ناؤ یہ سب چیزیں اس طرح جا کے کونے میں جگہ پکڑ لیتی ہیں کہ پھر کسی وقت وہ اٹھتی بھی ہیں تو پھر بندے کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہو کیا گیا یعنی سب کانشیس میں چلی جاتی ہیں ایسی چیزیں. جو اندر سے عقیدے کو کھوکھلا کر رہی ہوتی ہیں پھر اسی لیے ان کی نمازوں میں کوئی خوشبو نہیں ہوتا دھکے کے اوپر نماز پڑھتے ہیں دعا نہیں مانگتے نماز پڑھ بھی لیں عام طور پہ آپ دیکھیں نا بچے کیا کرتے ہیں یوتھ کیا کرتی اور بس وہ اس لیے کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ نے کہہ دیا ہے اس کے پیچھے کوئی ان کی موٹیویشن نہیں تھی کیونکہ وہ چیزیں اندر بیٹھی ہوتی ہیں کہیں نہ کہ کہیں کسی کونے میں ہماری دعا کوئی نہیں سنی جانی وہ ساری چیزیں کسی نہ کسی انداز میں انسان کے عمل گفتگو کہیں نہ کہیں آ جاتی ہیں اور ہمیں ان کی خبر بھی نہیں ہوتی تو اس لیے یہ کانسیپٹ جو ربوبیت کا ہے اس کو بہت اچھی طرح پکا کرنے کی ضرورت ہے اور ہم نے جب یہ پڑھا تھا کہ اللہ تعالی خالق ہے اور پھر رازق ہے اور مالک اور مدبر ہے کہ کس طرح اس نے پلان کیا کہ ہماری مثلا باڈی ہے یا مختلف کائنات کے اندر چیزیں ہیں کس کس طرح فنکشن کریں اور بعض کو ہمیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس طرح ہماری ادنا ضروریات کو بھی پورا کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں نرش کر رہا ہوتا ہے سارا پیچھے سے کر وہ ہی رہا ہوتا ہے لیکن ہم نام دوسروں کو دے رہے ہوتے ہیں آگے چلیں اصل میں جتنا ہمارے پاس ٹائم ہے اس میں تو صرف آپ کو سوچنے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے باقی تو پھر ہر ایک کی اپنی قسمت ہے کہ کتنا کتنا غور و پکڑا کرتے ہیں ٹھیک ہے آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ دم اور تعویذ کے بارے میں اب آپ دیکھیں کہ لوگ جب بیمار ہو جاتے ہیں تو علاج کے علاوہ اور کیا کرتے ہیں دم درود کرتے ہیں دم تعویذ کرتے ہیں وہ کرنے چاہیے یا نہیں کرنے چاہیے کتاب کھولیے یہاں سے شروع کرتے ہیں؟ پھر اس کے بعد میں تھوڑی سی اور باتیں آپ کے ساتھ ڈسکس کروں گی دم اور تعویذ دم کس کو کہتے ہیں دم دے دیا دم کا لفظ معنی کیا ہے پھوک سانس جان جان بھی دم اور تاویز, تاویز کا مطلب تعویز و و لینا دم اور تعویز کے بارے میں درست رویے کو سمجھنا ضروری ہے کیونکہ اس کے متعلق افراد و تفرید کا طریقہ اختیار کیا کہ افراد تفرید یعنی کمی بش ایک گروہ دم تعویز کا قائل اس قدر ہوا کہ شرکیہ اور غیر شرکیہ کی تمیز ختم ہو گئی اور دوسرے نے اتنا رد کیا کہ جائز کو بھی حرام قرار دے دیا جبکہ حلال کو حرام کرنا بھی اتنا ہی گناہ ہے جتنا حرام کو حلال کرنا ٹھیک ہے اس لیے درست چیز کیا ہے اسے جاننا ضروری مسلم احمد کے الفاظ ہیں من تعلق قد فقد رکھا جس نے تمیمہ لٹکایا اس نے شرک کیا ایک اور حدیث کے الفاظ ہے ان رقی و تما شرک دم تمیما اور دھاگے شرکیا کام ہے احمد اور ابوداؤد لفظ اور رقی رقیہ کی جمع ہے جس سے مراد شرکیہ دم ہے اسی لیے رقیہ شرعیہ کس کو کہتے جو شرعی دم ہے اس کے ممانت ہے یعنی کس کی رقیہ شرکیہ کی لیکن جائز کون سا شرعیہ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ دم جن میں شرکیہ الفاظ شامل نہ ہوتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اجازت دی ہے وہ دم جس میں اللہ کے نام اس کی صفات اور آیات قرآنیا تلاوت کی جائیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور جائز ہیں آف بن مالک فرماتے ہیں ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے ہم نے اس کے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اس کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے آپ نے فرمایا کہ وہ دم میرے سامنے پیش کرو یعنی کیا پڑھتے ہو اگر اس میں شر کی آمیزش نہیں ہو تو کوئی حرج نہیں صحیح مسلم جاب روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقی یعنی شرکیہ دم کی ممانت کر دی تو علیہ عرض کرنے لگے اہلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ہاں ایک دم ہے جس سے ہم بچھو کے کاٹے کا علاج کرتے اور آپ نے رقی سے منع کر دیا پھر انہوں نے وہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا آپ نے فرمایا میں اس میں کوئی برائی نہیں پاتا جو تم میں سے اس سے اپنے بھائی کو فائدہ پہنچانے کی استطاعت رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ فائدہ پہنچائے ان یہ چیزیں جب تک کہ ان میں کوئی حرام یا شرک والی چیز نہ ہو ان کے استعمال میں کوئی حرج نہیں یہ دم قرآن و حدیث کا نہ تھا مگر شرکیاں نہ ہونے کی بنا پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جائز قرار دیا اس کی تائید ایک اور حدیث سے بھی ہوتی ہے شفا بنت عبداللہ اللہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور میں سیدہ حفصہ کے پاس بیٹھی تھی آپ نے مجھے فرمایا کہ تم حفصہ کو نملہ کا دم نہیں سکھا دیتی جیسے تم نے اس کو لکھنا سکھایا ظاہر ہے کہ اگر یہ دم قرآنی آیات یا احادیث رسول پر مشتمل ہوتا تو ام المومنین اس خاتون کو سکھاتی نہ کہ وہ خاتون سیدہ آپ کو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم کم العسل والقرآن مشکات دو شفا قرآن اور شہد کو اپنے اوپر لازم پکڑو فیفات مشکات شفا فاتحہ میں ہر بیماری کے لیے شفا ہے شہد کو کھانے سے اور قرآن کو دم کرنے سے آرام آئے گا یہ ایک طریقہ ہے جسے طب ربانی کہا جاتا ہے ابن الین فرماتے ہیں تفسیر العزیز الحمید یہ طب ربانی ہے بس جب مخلوق میں سے نیک لوگوں کی زبان سے دم کیا جائے تو اللہ کے حکم سے شفا ہو جاتی ہے. شرقل شریکی شر شر شر شر صحابی فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تعویز یعنی اللہ کی پناہ میں کیسے آؤں سکھائیے تاکہ میں اس سے پناہ حاصل کروں آپ نے فرمایا کہو اے اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں اپنے کان دل زبان اور خواہشات کے شر سے ابو الحسن عبید اللہ مبارک پوری نے اس حدیث کی تقریر میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ ہے تمائم تمائم یہ تمیمہ کی جمع ہے تمائم ان تعویزات کو کہا جاتا ہے جو نظر بد سے محفوظ رہنے کے لیے بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں دھاگے وغیرہ اگر یہ تعویذ قرانی آیات پر مشتمل ہو تو بعض اہل علم نے ان کو جائز قرار دیا سب نے نہیں جن میں سید عائشہ اور سیدنا عبداللہ ابن ابن العاص شامل ہیں اور ناجائز قرار دینے والوں میں سیدنا عبداللہ ابن مسود ہیں یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے ابو جعفر سے تعویذ لٹکانے کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے بشرط کہ وہ اللہ کی کتاب یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام سے ہو اور مجھے حکم دیا کہ میں بخار کا اس سے علاج کروں یونس بن حباب کہتے ہیں کہ میں نے مدرجز الفاظ چوتھی کے بخار کے لیے لکھے جسے دم جبریل علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے اللہم رب جبرائیل و می و اسرافیل اشف صاحب الكتاب اے اللہ جو جبرائیل کا رب میکائیل اور اسرافیل کا رب ہے، اس صاحب تعویذ یعنی لکھنے والے کو شفا دے قرآن کا تعویز لٹکانے کا فتویٰ جائز اور ناجائز دونوں پہلو رکھتا ہے مگر افسل طریقہ یہ ہے کہ بیمار کے لیے دعا کی جائے ٹھیک ہے یعنی بہتر کیا ہے چیز لٹکانے کی بجائے دعا کی جائے براہ راست اس پر قرآن پڑھا جائے نہ کہ اسے لٹکا دیا جائے کیونکہ یہ بے حرمتی کا باعث ہوتا ہے اگر بیت الخلا وغیرہ میں لے جائیں مزید یہ کہ یہ کاروبار کی شکل بھی اختیار کر لیتا ہے اس زمن میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ وہ چیزیں جن کی افادیت قرآن و سنت سے ثابت نہیں اور جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا وہ پہننا یا ان کے ذریعے کام نکلوانا شرک ہے مثلا دفع بلا اور مصاحب کے لیے چھلہ پہننا سٹونز یعنی مختلف پتھروں کا استعمال یا کالے دھاگے بازو اور کلائی وغیرہ میں پہننا عمران بن حسین سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں پیتل کا چھلہ دیکھا آپ نے پوچھا یہ کیا ہے اس شخص نے جواب دیا یہ واہنا یعنی کمزوری کا علاج ہے واہنہ واہن سے. آپ نے فرما یہ اتار دو کیونکہ یہ تجھے کمزوری کے سوا کچھ فائدہ نہ دے گا ہمارا ایمان یہ ہونا چاہیے کہ جو طریقے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں جن چیزوں سے ہمیں پناہ حاصل کرنے شفا حاصل کرنے کا حکم دیا ہم انہیں اختیار کریں مگر وہ بھی چند شرائط کے ساتھ کیا ہے شرائط نیت یہ ہو کہ اصل شفا اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے نمبر دو وہ طریقہ اسلام کے بتائے ہوئے احکامات سے متصادم نہ ہو ٹکراتا نہ ہو نمبر تین جن اشاس کے پاس دم تعویز کے لیے جائیں وہ خود صاحب ایمان و بعمل ہو نمبر چار ان چیزوں کو کاروبار نہ بنا لیا جائے یعنی بزنس نہ بنا لیا جائے کیا سمجھ میں آیا دم کر سکتے ہیں سکتے؟ کیا شرائط نیتی شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے اور صرف لٹکایا نہ جائے بلکہ پڑھا جائے کیونکہ پڑھنے میں پھر کان بھی سنتے ہیں جسم کا ایک ایک ذرہ سن رہا ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر اس طرح کی تبدیلی آتی شرک کا پہلو نہ ٹھیک ہے لیکن کسی قسم کے من کے لٹکانا من کے کا پتہ ہے نا جس تسبیح ہے وہ من کے منکے نہیں ہوتے کیا بولتے ہیں بیڈز ٹھیک ہے تمیما جو ہوتا ہے نا تمیما تمیما کیا ہے جو گلے میں لٹکاتے ہیں یا بازو پہ باندھ دیتے ہیں تو عام طور پر یہ بچوں کے گلے میں ڈالے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود پڑھ نہیں سکتے حالانکہ ماں باپ کو ان کے اوپر پڑھنا چاہیے لیکن بعض ماں باپ خود بھی پڑھے لکھے نہیں ہوتے تو لوگ پھر کیا کرتے ہیں صرف ان کے اوپر کچھ لٹکا لیتے ہیں اب تو لوگ قرآن آیات وغیرہ لکھ کے باندھ دیتے ہیں یا لٹکا دیتے ہیں لیکن ان کو بھی باندھنا اس لیے درست نہیں کیونکہ واش روم وغیرہ میں جا کر ان کی بیدبی ہوتی ہے اور ہر وقت کو باندھتا اور اتارتا اور لٹکاتا اور اتارتا نہیں ہے تو مشکل ہوتی لیکن دور جاہلیت میں اور آج بھی لوگ کیا لٹکاتے ہیں بیڈس تو تمیمہ اصل میں ان بیڈس کو کہتے ہیں منکو کو کہتے ہیں جو بچوں کو پہنائے جاتے ہیں مقصد ان کا کیا ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ہم نظر بد سے بچیں آپ کے ہاں کوئی اور ایسا کانسیپٹ پایا جاتا ہے کہ بچوں کو نظر سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں چھری رکھتے ہیں پاس دیکھیے دو چیزیں ہیں ایک ہے ابھی نظر شزر کچھ نہیں لگی پروٹیکشن کے لیے کچھ کام کیے جا رہے ہیں اور ایک ہے نظر لگ چکی اور علاج کے لیے کیے جا رہے ہیں تو ان دونوں میں بھی فرق سمجھیے وہ جو پہلے سے ہی لٹکا دیتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو کچھ باندھ دیتے ہیں کچھ لٹکا دیتے ہیں کچھ پاس رکھ دیتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں بلیک کلر کی بینگل پہنا دیتے ہیں ایک ہے وہ ایکشن جو ابھی کچھ بھی نہیں ہوا بچہ صحیح سلامت ٹھیک ٹھاک ہے اور کچھ کام کیے جا رہے ہیں کہ ہو نہ جائے تعویذ کا مطلب کیا ہوتا ہے پناہ لینا وہ کس کی پناہ لے رہے ہوتے ہیں اس خاص چیز کی کہ یہ چیز بچائے گی یہ کانسپٹ غلط ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے ابھی آپ مکس کر رہے ہیں اس کو یعنی یہ غلط کیوں ہے سٹون پہننا کیا کلی طور پہ منا ہے کیونکہ کل مجھے کسی نے سوال لکھ کے بھیجا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں پتھر کی انگوٹھی ہوتی تھی بجا فرمایا آپ نے اسی لیے میں نے جب بات شروع کی تھی تو اپنی انگوٹھی دکھائی تھی ٹھیک تو کیا نگینا یا پتھر یا کوئی بھی کلرڈ پتھر پہننا منع ہے یہ نہیں منع کیا منع ہے یہ سوچنا کہ اس پتھر کے پہننے سے میرے مال و دولت میں اضافہ ہو جائے گا یا مجھے صحت ہو جائے گی یا قسمت اچھی ہو جائے گی یہ غلط ہے یہ عمل کیا ہے کہ میں کسی بھی شر سے بچنے کے لیے اس پتھر کی پنا لے رہی ہوں اس کو اپنا محافظ بنا رہی ہوں امام زامن کا نام سنا ہوا وہ کیا ہوتا ہے بنتے ہیں کب بانتے ہیں सفر सفر سفر بچاتے ہوئے کیا سوچ کے باندھتے ہیں یہ حفاظت کرے گا زامن کا کیا مطلب ہے زمانت دینے والا کس چیز کی ضمانت دینے والا حفاظت کی. حفاظت کی کہ کچھ نہیں ہوگا لیکن اس کے باوجود بھی لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں اور جب وہ غسل دینے لگتے ہیں تو پھر ان کا اتارتے ہیں تو اس کانسیپٹ کو پہلے سمجھیے کہ معاشرے میں ہوتا کیا ہے کیونکہ جب آپ کسی کا کچھ لٹکا ہوا دیکھے آپ کے ایک غلط ہو گئے کہ کیسے غلط تو آپ کہیں گے نہیں ہم نے پڑھا تھا استاذہ نے بتایا تھا غلط ہے یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ فلاں نے بتایا تھا خود عقل سے کام لیجیے کہ کیوں غلط ہے؟ کیوں غلط ہے کوئی بتائے گا بتائیے یعنی اس مخصوص چیز کی وجہ سے ہم محفوظ ہیں یعنی اس کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لیا ہم نے ہم اس کا سہارا لے رہے ہیں یہ اصل غلط چیز تو کوئی بھی چیز جو اس کے مشابہ ہو ضروری نہیں کہ صرف من کا ہو اینی آبجیکٹ جس سے یہ امید وابستہ کر لی جائے کہ اب مجھے کچھ نہیں ہوتا کیونکہ میرے ہاتھ میں فلاں چیز ہے یا میرے ساتھ وہ چیز ہے یا میرے پاس وہ چیز ہے ٹھیک ہے پھر لوگ کہتے ہیں کہ یہ مختلف بیماریوں سے بھی بچاتے ہیں بعض لوگ گھر میں کچھ لٹکا دیتے ہیں ایک ہے جسم پہ لٹکانا کچھ لوگ گھر میں لٹکاتے ہیں مثلا کیا کیا لٹکاتے ہیں ہارس شو اچھا الٹی جوتی لٹکاتے ہیں بعض اوقات دروازے کے پیچھے بلو آئی ہوتی ہے ہنڈیاں رکھ دیتے اور آپ نے کبھی دیکھا اگر گاڑیوں میں بیٹھے ہوں تو وہ زنجیر کے ساتھ چھوٹے چھوٹے جوتے لٹک رہے ہوتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ان کو دیکھ کے وہ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ایسے ڈیکوریشن ہے ڈیکوریشن نہیں ہوتی وہ بھی حفاظت کے لیے لٹکا رہے جوتے حفاظت کرنے لگ گئے ہیں یعنی عقل کدھر گئی گاؤں میں جس جگہ کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے اس گھر کے دروازے پہ جھاڑیاں یعنی کوئی भी چیز کوئی بھی آبجیکٹ لٹکانا اپنے جسم پر یا گھر میں یا گاڑی میں یا پھر گھر سے باہر کسی درخت پر لٹکانا یا کسی قبر پر لٹکانا یا کہیں بھی یہ سب لٹکانے کے سلسلے جو ہیں یہ درست نہیں لیکن یہ جو آپ نے اپنے گلوں میں کچھ لٹکا رکھا ہے یہ ٹھیک ہے یہ ٹھیک ہے یہ جو لٹکائے اپنے, اپنے ناموں محترم محترم محترم کے ٹیگ آپ نے یہ کیوں لٹکائے ہوئے آپ نے حفاظت کے لیے پہچان کے لیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ گھر جائیں اور فتوا شادر کریں کہ کوئی چیز جو لٹک رہی ہو اور تار پہ جو کپڑے لٹک رہے وہ بھی اتار لو کیونکہ منع کیا گیا ہے ہاں. اور وہ جو چپل لٹکاتے ہیں نا گھروں کے باہر تو وہ اس طرف لٹکاتے ہیں جس طرح سے لوگ آ رہے ہوتے تو وہ جوتا دکھاتے ہیں نا. کبھی آپ نے دیکھا کہ گاؤں میں کبھی لٹتے دیکھا لوگوں کو کہ لوگ جوتے اٹھا کے دکھا رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ تو ہاتھ سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا کچھ جوتے سے ایسے کر رہے ہوتے ہیں یہ لانت کا بھی ایک سمبل بناتے ہیں اس کو منی پلانٹ منی پلانٹ سے بھی شرک وابستہ ہے तो کیا اس کا نام ہی کیوں منی پلانٹ رکھا ہوا ہے خوش وقتی کی علامت ہے اور جس کے گھر میں وہ فلرش کر جائے وہ گھر والے بھی اور باہر والے بھی سب بہت خوش ہوتے ہیں کہ اب خوب پیسے آئیں گے हु? اس طرح کی سوچ بھی دل میں رکھنا وہ بھی درست نہیں وہاں بھی شرک کا شائبہ کیونکہ بعض شرک بغیر آہٹ کے اندر آ جاتے ہیں تو بہت ہی الرٹ ہونے کی ضرورت ہے دیکھیے گھر میں ایک بڑے بڑے دروازے اور کھڑکیاں ہوتے ہیں نا تو بعض اوقات ان بھی بند کرتے پھر بھی مچھر آ جاتے ہیں تو پھر آپ کیا کرتے ہیں کہاں سے آئے سورس معلوم کرتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کہیں سے ہولز رہ جاتے ہیں کبھی دروازے کی پوری فٹنگ نہیں صحیح ہوتی کوئی نیچے سے کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے, کوئی ادھر سے کبھی کمہور سے اور کبھی اگر نالیوں کے ڈکر نہ دے وہاں سے کچھ نیچے سے نکل آتا ہے تو اس سے تو ہم ایک ایک سوراخ کو دیکھتے ہیں یہ چیز گھر میں آئی تو آئی کہاں سے پیدا ہوئی تو ہوئی کہاں سے کیونکہ ہم ان سب سے ڈرتے ہیں نا شرک کا ڈاری کوئی نہیں تو کس دروازے سے کیا داخل ہو گیا یہ بہت ہی آنکھیں کھول کے روشنی میں رہنے کی ضرورت ہے چلیے تو تمیما کیا ہوا تمیما منکے ہوتے ہیں کالے یا سفید دھاگے میں پرو کے گردن میں لٹکائے جاتے ہیں ٹھیک ہے قرآن میں آتا ہے کہ جب مرنے والے کی جان حلق کے قریب ہوتی ہے تو اس وقت کیا کہتے ہیں وکیلا من راک وہ جو راک ہے جھاڑ پھونک کرنے والا تو عربوں کے اور ہر معاشرے کے اندر آلٹرنیٹ میڈیسن کے طور پر لوگ اس قسم کے کام کرتے ہیں کہ جھاڑ پھونک کو علاج کا ذریعہ بنایا ہوا ہے لیکن کس چیز سے جھاڑنا اور کس سے نہیں یہ جاننا بہت ضروری ہے تو کوئی چیز لٹکانے کے معاملے میں دو اپینین ہے یاد رہے گا اور اگر صحابیوں کے نام بھی یاد ہو جائیں تو زیادہ اچھا ہے کس نے جائز قرار دیا ہے یعنی کہ اگر اس میں قرآن کی آیت ہے مثلاً کسی نے کوئی قرآن کی آیت لکھ دیے اور اس کو کہیں بند کر کے رکھ دیا گیا یا لٹکا دیا گیا گلے میں یا کہیں گھر میں بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ اگر اللہ کا فلاں نام لکھ کے رکھ دو تو مثلاً یا حفیظ ہو لکھ کے رکھ دو تو کوئی بھی چور نہیں آتا فار اگزامپل اب نام اللہ کے اللہ کو پکارا گیا اور کہیں لکھ کے رکھا ہوا ہے اب بعض تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں بعض اس کو بھی نہیں جائز قرار دیتے ہیں。کون جائز قرار دیتا ہے اور, ابن ابن اور کون جائز نہیں کرتا ابن مسود. ابراہیم نقی کہتے ہیں صحابہ قرآن کے تمائم اور غیر قرآن کے تمام سب کو ناپسند کرتے تھے تو جو راجہ اپینین ہے یعنی دونوں رائے موجود ہیں اگرچہ لیکن ان میں سے جو راجہ ہے وہ یہ ہے کہ نہ لٹکایا جائے تو بہتر ہے ٹھیک ہے نہ لٹکانا بہتر ہے لیکن ممانعت کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ کیوں نہ لٹکایا جائے تو اس لیے پھر قرآن اور اللہ کے نام اللہ اسماع الحسن کے ساتھ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کو آپ اگنور کر سکتے ٹھیک ہے کیونکہ بعض لوگ پڑھ ہی نہیں سکتے یعنی اگر اس کی رخصت ہے نا تو کس لیے کبھی آپ کی کسی ایسے شخص سے ملاقات ہے کہ آپ اس کو 10 دفعہ کوئی آیت پڑھائیں ایت الکرسی سکھائیں اور وہ پھر بھی نہیں پڑھ سکتے ہوتا ہے نا ان کی صلاحیت ہی نہیں اب ایسے لوگوں کے لیے کیا علاج ہو ان کا ان کو بھی تو ضرورت ہے نا آل کرسی کی اب آپ دیکھیے کہ ان کی رائے یہ ہے کہ اگر ہم قرآن کی آیات لٹکانے کی اجازت دیں گے تو اس سے لوگ دوسری چیزیں بھی لٹکانے لگ جائیں گے تو پھر دروازہ کھل گیا تو لوگوں نے کہیں رکنا نہیں تو ہے دروازہ بند ہی رہے اور یہ کہ قرآن کا لٹکانا بچوں کے گلوں میں ویسے بھی بے حرمتی ہے بچے نیچے الٹے لیٹ رہے ہوتے ہیں اب مثلا آپ نے قرآن مجید کا تویز بنا کے گلے میں ڈال دیا یا اس کے کپڑوں میں لگا دیا اب بچہ پہلے سیدھا لیٹا ہوا تو پھر وہ الٹا ہو گیا اب تویز کہاں آ گیا بچہ اوپر ہے اور قرآن کی آیت نیچے آئی ہوئی ہے کیونکہ وہ سوتے جاگتے ہر جگہ پہنا ہوا ہوتا ہے تو بےد بھی ہے یا نہیں ہے تو پھر نہیں لٹکانا چاہیے نا اگر کسی بڑے نے پہنا ہوا ہے تو واش روم جائے گا تو بےد ہے یا نہیں ہے کیونکہ قرآن کی بھی ایک عظمت ہے اس کی عزت ہے اس کی تکریم ہے اور اس کی دلیل ریسنٹلی میں نے پڑھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہود کے ساتھ جب بات چل رہی تھی تو ان سے کہا کہ جاؤ تورات لے کر آؤ اور تورات میں یہ حکم دکھاؤ کہ کیا لکھا ہو تو جب تورات لائی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گود میں پہلے تکیا رکھا اور اس کے اوپر تورات کو رکھا قرآن مجید تو اس وقت بک کی فارم میں نہیں تھا نا کوئی ہڈی پہ کوئی کسی چیز پہ کوئی کسی چیز پہ لیکن تورات اس وقت ایک خاص مخصوص شکل میں تھی اسکرولس کی شکل میں تو اس کو آپ نے زمین پہ نہیں بچھا دیا اس کو آپ نے ایسے نہیں بلکہ ایک پراپر شکل میں ایک عزت اور احترام کے ساتھ اس کو کھولا حالانکہ اس کا پتا تھا کہ اس میں تبدیلیاں ہو چکی ہیں مگر اگر کچھ بھی حصہ اس میں اللہ کے کلام کا تھا یا وہی کا تھا تو اس کا ایک احترام تو بازلوں کو میں دیکھا ہے کہ وہ زمین پر ایسے قرآن مجید رکھ دیتے ہیں ادھر ادھر رکھ کے چھوڑ دیتے ہیں یا ادب احترام نہیں کرتے تو یہ درست نہیں ہے تو تمام لوگ یہ تم یہ تعویز بنا نہیں سکتے اور چیزوں کے قرآن کے ہی بنے گے اللہ کے نام کے بنے گے اور اگر اللہ کے نام کے بنتے تو ان کے ادب احترام میں کمی کا اندیشہ ہے اس لیے بہتر یہ ہے کہ ایسی چیزیں نہ کی جائے پھر اسی طرح کوئی ایسا تعویز بھی نہیں پہننا چاہیے نہیں لینا دینا چاہیے جس میں عربی کے علاوہ کوئی اور زبان لکھی ہو یا وہ سمجھ نہ آ رہی ہو یا وہ الٹے طریقے سے لکھی ہوئی ہو یا وہ ہندسوں پر مشتمل ہو فگرز ہوں یہ جو کالمز بنا کے لکھنا اور اس طرح کی چیزیں یہ بھی درست نہیں اپنے پاس سے من گھڑت پھر وہ یہ ہے کہ یہ چیز بچائے گی اتنی دفعہ لکھیں گے تو ضرور ہوگا یہ ٹھیک نہیں اور تیسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی مثلا قرآن مجید یا کسی بھی چیز کو لکھ کے رکھتا بھی ہے کسی وجہ سے تو اس کا یہ عقیدہ ہو کہ شفا یا حفاظت اللہ ہی کی طرف سے ہے اللہ تعالی کرتا ہے پھر اسی طرح حضرت عائشہ سے جو منصوبہ نا کہ انہوں نے اس کو جائز قرار دیا ہے تو اس کے بارے میں بھی مزید وضاحت یہ ہے کہ مصیبت آنے سے پہلے لٹکانے کو وہ جائز نہیں قرار دیتی تھی ہاں اگر کسی کو کوئی تکلیف آ گئی ہے تو اس کے بعد بطور علاج استعمال کرنے کی اجازت دیتی تھی سمجھ آ گئی یعنی بے وجہ لٹکانے کی نہیں بلکہ اگر کوئی تکلیف آ گئی تو اس کے علاج کے طور پر صحیح ترغیب و ترغیب میں آتا ہے حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ تمیمہ وہ نہیں جو مصیبت آنے کے بعد لٹکایا جائے بلکہ تمیمہ یعنی تاویز وہ ہے جسے کسی مصیبت کے لاحق ہونے سے پہلے لٹکایا جائے ٹھیک ہے یعنی ایسے ہی خام میں نہیں کوئی چیز لٹکائے رکھیں اگر کچھ ڈالنا بھی ہے یا رکھنا بھی ہے تو جب کوئی تکلیف آگی تو تکلیف کے علاج کے طور پر مصیبت سے پہلے صرف حفاظت پروٹیکشن کی دعائیں یہاں ایک کارڈ بھی ہے حفاظت کی دعائیں کے نام سے تو میں بہت سی دعائیں آپ کو بتائی گئی ہیں دشمن کی شر سے بچنے کے لیے اور یہ ان سب کا پڑھنا درست اگر آپ یا کنستین میں دیکھیں نا تو وہ دلیل دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بچی کو دیکھا جس کا رنگ زرد ہو چکا تھا ٹھیک ہے تو آپ نے فرمایا کہ اس کو نظر لگی ہے یعنی جسمانی طور پر انسان صحت مند نظر نہیں آتا اس کے رنگ میں یا اس کی آنکھوں میں یا اس کے بہیویئر ہو جاتا ہے اور فزیکلی کوئی ایسی ریزن نہ بخار ہے نہ کچھ اور ہے یعنی غیر مرئی اثرات محسوس ہوتے ہیں. یہ حدیث بہرحال موجود ہے کہ نظر ایک انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں اتار دیتی ہے یعنی ذبح کرنا پڑ جاتا ہے ہے صحیح اس کے اثرات جی بعض لوگ روف مقدعات لکھ دیتے ہیں اب کسی کو کیا پتا ان کا مانے کا تو وہ نہیں لکھنے چاہیے لوہے قرآن کے نام سے لوگوں نے لکھے ہوتے ہیں سمجھ آگے لوہے قرآن کے نام سے وہ جو روف مقد ہر جگہ لکھ کے لوگوں نے رکھے ہوئے ہوتے ہیں ان کو بھی نہیں لٹکانا چاہیے کیونکہ ان کا تو مطلب ہی نہیں پتا کسی کو بعض لوگ گھروں میں نقش لگاتے ہیں کہ نقش نوری لگاتے ہیں کہ اگر آپ گھروں میں یہ لگائیں گے تو اس سے جھگڑے نہیں ہوں گے فتنہ فساد نہیں ہوگا حفاظت ہوگی چوری نہیں ہوگی ایسی تمام چیزیں درست ہیں وعلیکم السلام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 یعنی کو اللہ تعالیٰ نے دین مکمل نہیں کیا جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کام پورا نہیں کیا اور بہت سارے اور لوگ ہیں جن کو ڈائریکٹ وحی مل رہی ہے یعنی براہ راست اللہ تعالیٰ ان پہ وحی کر رہا ہے اب وہ جیسے چاہیں انٹرپرٹ کریں اس کی دلیل کدھر ہے کہاں قرآن مجید میں لکھا ہوا ہے کہ عتی اللہ و واتی الرسول اور وہ تیسرا جو آپ بتا رہی ہیں وہ بھی کہیں ہو خود قرآن میں کہیں نہیں اس کی دلیل تو ان کو کس نے اتارٹی دے دی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 کہ وہاں کوئی لکھا ہوا ایسے کوئی چیز ہے اگر ہے تو ہم کوئی حرج نہیں اور پھر قرآن نے کہا ما آتاکم الرسول فخذوہ کسی اور کا نام لیا وما نہاکم انہو فانتہو تو اگر رسول نے نہیں دیا تو بس نہیں دیا کسی اور سے لینے کی ضرورتی نہیں چلیے اب جادو کے بارے میں ہے ٹائم ختم ہے تقریبا سبحانک اللہم و بحمدکا اشہد اللہ الہ الا انتا استف رکو اتوب علیہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ